پورا شہر تھا آج کا یہ مختصر جلسہ مخلص ساتھی حافظ محمد سیف اللہ صاحب نے کی مدت سے بابا جی کے دین اور سیاست کو سمجھنے میں کوشش کرتے رہے لیکن صحیح سمجھ نہ پائے تو ابھی کچھ روز یا کچھ ماہ قبل حکومت پاکستان نے سرکاری سرکاری اور غیر سرکاری کالجوں کے لیے ایک نئی کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ کتاب چاند مہینے قبل حکومت پاکستان نے کالجوں کے لیے منتخب کی ہے حالیہ نے نصاب میں یہ شامل کی گئی ہے اس کتاب کا مصنف قیوم نظامی ہے یہ سرکاری منظور شدہ کتاب ہے اس پر سرکاری مہر سبز رنگ میں آپ ملازہ فرما رہے ہیں اس کے جس کو ٹائٹل کہتے ہو رخ پہ انگلش میں اور پچھلی پچھلے حصے بار ناقابل فروخت اردو میں لکھا ہوا اس کتاب کو جب پڑھا بابائے قوم کے دین اور سیاست کے متعلق صحیح نظریات سے باخبر ہوئے اور مدت کی جو تلاش تھی بابا جی کے دین اور سیاست کے متعلق نظریات وہ ہمیں معلوم ہوں قوم کو بھی معلوم ہوں قوم ایسے گردش میں نہ رہے تو وہ مدت کی جو تلاش تھی جس چیز کی وہ مل گئی سرکار سے منظور شدہ مل گئی تو ناچیز نے فرض سمجھا کہ جو چیز سکول و کالجوں میں سمجھانے اور پڑھانے کے لیے پیش کی گئی ہے اس کو ناچیز بھی اپنے انداز میں سمجھا دے ممکن ہے اگر میں غلط بیان کروں تو پاکستان کے تعلیمی ناخداؤں تک میری آواز پہنچے تو وہ مجھے سمجھا دیں تاکہ میرے مغالطے دور ہو جائیں اور اگر ایسا نہ ہو اور میں اس کتاب کو اس کتاب سے بابا جی کے دین و مذہب اور سیاست کے متعلق نظریات کو صحیح سمجھ چکا ہوں میری تائی ہو جائے گی دوسروں کی طرف سے اور مجھے یہ <سس întied> اعزاز حاصل ہو جائے گا کہ قوم کو صحیح آرائے سمجھانے آرائے کے اندر میرا بھی حصہ شامل ہے تو گویا میرا کا جو خطاب ہے اس کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کتاب کے اندر جو کچھ بابا جی کے دین اور سیاست کے متعلق نظریات اور خیالات کی وضاحت کی گئی ہے وہ میرا بیان یعنی ان کی سادہ شرح ہے اور کچھ نہیں سادہ شرح تھوڑی سی یعنی کے ساتھ کرتا چلوں گا یہاں پر دیکھوں گا اب تھوڑی سی جناب کو سمجھنے میں اور سامعین کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے یعنی کہہ کر اس کو آسان کر کے آگے چلا جاؤں گا میرا صرف اتنا کام یہ میرا مقالہ سمجھی تعلیم یافتہ قوم ہے میں نے مسئلہ خطا پر مقالہ لکھا تو بیچارا ایک کہنے لگا بتاؤ یار خطا کا مقالہ لکھ دیا میرے بھائیوں یہ مقالہ ہے مقالہ کا معنی ہوتا ہے مضمون ایک مضمون ہے ایک بیان ہے میرے دوستو اس کو میں نے اردو میں پیش کرنا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اس کو پوری دنیا سنے گی پوری دنیا کو سمجھ آنے والی زبان کو ترجیح دینا ضروری ہے اب میں اس سلسلے میں اس ابتدائی تمہید کے بعد گزارش کرنے لگا ہوں پہلا فکرہ جو پیش کرنے لگا ہوں وہ سفا نمبر سولہ سے میں <تصفح> ایک بار پھر دورانے لگا ہوں کہ اگر مجھے مغالطہ لگ رہا ہو سمجھنے میں تو میں دنیا کے دانشوروں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے مغالتے دور کر دینا آپ کا احسان ہوگا صفحہ نمبر سولہ پہ لکھا ہے بابا جی نے کہا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز ان یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور داخلہ لینے کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے مرکزی داخلی دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تحریر تھا اور دنیا کو قانون دینے والی عظیم شخصیات کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اس وجہ سے میں نے وہاں داخلہ لیا یہ صفحہ نمبر سولہ پہ ہے نا چیز نے لنکنز ان یونیورسٹی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے دوست سے نیٹ کھولنے کا کہا اس نے نیٹ پر سے ساری یونیورسٹی کی معلومات مجھے دیں اور دورہ کرایا نیٹ کے ذریعے اسے میں نے کہا یار ایسا کرو کہ یونیورسٹی کا جو داخلی دروازہ ہے اس کو نیٹ کے ذریعے نکالو انہوں نے جب نکالا محمد عثمان صاحب نے تو دروازے پر جب نظر پڑی اس پر تصاویر اور خاکے موجود تھے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں ننگے بھی ہیں کپڑوں میں بھی ہیں اوپر بت ہے بت کے ساتھ بت بھی عورت کا ہے غالباً اس کے ساتھ ادھر دائیں بائیں عورتیں ہیں ان کے بھی بت پڑے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کو ایک قلندرانہ شکل میں دکھایا گیا ہے اور خاکہ اس طرح پیش کیا گیا ہے میرے خیال میں آپ کی توہین کے لیے یہ خاکہ کافی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے یہ سبز کپڑے والا قلندر جس کو بنایا ہوا ہے وہ سیدمبیا ہے نوزب باللہ ہے محسا. آپ علیہ اللہ السلام کا نوذ باللہ یہ روپ یہ انداز وہ ہے جو آپ کی زندگی شریف میں کبھی بھولے سے بھی کہیں نظر نہیں آ میرے خیال میں اگر کوئی قریب کر کے فوٹو اتار لے یہ کیمروں والے قریب کر کے فوٹو اتاریں نا،, نا نزدیک کر کے تصویر اتار لیں یہ فرانس والے خاکے بنا رہے ہیں یہ خاکہ بھی دیکھ اس سے اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایسی یونیورسٹی میں داخلہ ایسی یونیورسٹی میں, میں داخلہ کس دین اور کس مذہب اور دین و مذہب کے ساتھ کس شوق و ذوق اور خلوص کو نمایاں کرتا ہے یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاکہ آپ کو پسند ہے تو اپنے گھر میں محفوظ کیجیے اگلی بات سنیے اسی صفحہ نمبر سولہ پہ جناہ۔ لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاست دان دادا بھائی نورو جی جناح یہ عبارت فقرہ پڑھ رہا ہوں کتاب نمبر سولہ کا آخری فکر آئے جناح لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نورو جی یعنی ہندو کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے جناح لندن میں قیام کے دوران مورلے یعنی انگریز اور انڈین سیاستدان دادا بھائی نورو جی کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے دادا بھائی نورو جی جولائی 1882 میں لبرل پارٹی کے ٹکٹ پر فین سبری کے انتخابی حلقہ سے ہاؤس آف کامنز کے رکن منتخب ہوئے جناح ہاؤس آف کامنز لندن میں لبرل لیڈروں کی تقارییر بڑے شوق سے سنتے تھے جنا نے کہا کہ دادا بھائی نورو جی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے حقیقی دادا ثابت ہوئے جناح ہاؤس آف کامنس لندن میں یعنی اپنے ہاؤس میں لبرل لیڈروں کی تقارییر بہت بڑے شوق سے سنتے جناح نے کہا کہ دادا بھائی نورو جی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے یعنی آپ نے فرمایا بابا قوم نے فرمایا کہ دادا جی نورو جی دادا بھائی نورو جی ہندو سیاست میں میرے حقیقی دادا ثابت ہوئے جن کا نام پڑھ کر داخلہ لیا گیا وہ تو کچھ بھی ثابت نہ ہوئے لیکن اتنا ضرور کہ لارڈ ب... لارڈ مورلے اور ہندو سیاستدان دادا بھائی نورو جی سیاست کے راہبروں رہنما اتنا پسند آئے کہ فرمایا حقیقی دادا ثابت ہوئے تو پھر مخفی نہیں مجھے پروفیسر سمجھے لیکچر دے رہا ہوں کالجوں کی کتاب سمجھا رہا ہوں صرف اتنا ہے نا میری وزع مولوی والی ہے تو میری وزا کی طرف نہ دیکھیں آپ میری شرح کی طرف دیکھیں اور میرے مضمون کی طرف دیکھیں تو مضمون تو کالجوں کا ہے بھائی نہیں وہ کسی مولوی کا مضمون نہیں ہے بات سمجھ آ ہے تو یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ جب بابا جی کے دادا بقول ان کے دادا بھائی نورو جی ہندو ہوئے تو جو بھی خود کو بابا جی کا حقیقی وارث کہیں گے تو بابو دادا بھائی نورو جی کے پڑپوتے تو ضرور ثابت ہوں گے مبارک ہو یہ شجرا تو پھر آپ کی مرضی ہے اگر کوئی اس عالیشان دادا جی کا پڑپوتا ہونے سے انکار کرے گا تو اس کی بد ہے دوستوں گزارش ہے اگے اگے ہو جاؤ پچھے دوست کافی کھلوتے نے بار اور عوام آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ دوست جتنی جگہ بھی جناب اگ زیادہ سے زیادہ مہربانی کوئی دوست بھی جناب درمیان کوئی خلا نہ چھوڑ نہ اللہ محمد للکار ہے للکار ہے جب تک سورج چاند رہے گا وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے نارا بازی میرے دوستو ایک بار دوبارہ دوہرا دیتا ہوں لندن میں قیام کے دوران لارڈ مورلے اور انڈین سیاستدان دادا بھائی کی لبرل سیاست سے بہت متاثر ہوئے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کی سیاست سے ہرکت متاثر نہ ہوئے کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں نہ تو لاڈ مورلے تھا اور نہ ہی نوروجی رسول اکرم کی بارگاہ میں نہ تو کوئی لاڈ مورلے نظر آتا ہے اور نہ ہی کو جی کھتری نظر آتا ہے تو اس وجہ سے بابا جی متاثر نہ ہو سکے آپ جنا ہاؤس آپ کامرز لندن میں ہمیشہ لبرل لیڈروں کی تکاری بڑے شوق سے سنتے تھے مگر حضور علیہ اللہ السلام کی سیاسی زندگی اور خلف اکرام کے سیاسی کارنامے پڑھنے کا شوق پیدا نہ ہو سکا صفحہ نمبر سترہ آپ نے کہا دادا بھائی نورو جی ان کے لیے حقیقی دادا ثابت ہوئے تو جو جناح کے حقیقی وارث خود کو کہتے ہیں وہ نورو جی ہندو کے حقیقی پڑپوتے ضرور ثابت ہوئے یعنی سیاست میں آپ ابتدان کانگریس سے بہت متاثر تھے انیس سو میں کانگریس کے اجلاس میں جس کی صدارت نورو جی نے کی بحیثیت سیکٹری نورو جی نورو جی کے سیکٹری کی حیثیت شریک ہوئے اور پہلی سیاسی تقریر کی نورو جی کے سیکٹری کی حیثیت صفا نمبر بیس آغا خان اسماعیلی مسلم لیگ کے کا پہلا صدر منتخب ہوا جبکہ اجلاس میں شریک نہ ہوا تو جناح نے مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور کہا مسلم لیگ کا جداگانہ انتخابات کا فارمولہ قوم کو تقسیم کر دے گا لہذا مسلم لیگ کا یہ نظریہ کہ دو قومی فارمولہ پر عمل کرنا چاہیے آپ نے یہ کہہ کر اس کی شدید مخالفت کی کہ اس سے قوم تقسیم ہو جائے گی یعنی ہندوستانی قوم دو قومیں بن جائیں گی جبکہ قوم ایک ہے اور پھر آپ آخر میں اپنی زندگی کے آخر میں پھر اسی نظریے کی طرف لوٹے کہ قوم کو تقسیم کرنا جو ہے یعنی دو قومی نظریے کی مخالفت کی طرف پھر لوٹے آخری لمحات آپ کے جب پاکستان وجود میں آ گیا تو پھر اسی نظریے پر ہی گزرے کہ پاکستان خالی ایک قوم نہیں اس میں بسنے والے ہندو غیر مسلم مسلم نیشن نہیں کمیونٹی ہے قوم نہیں برادری ہے بھائی ہیں وہ آگے چل کر انشاءاللہ پیش کروں گا آگے سنیے آپ کو ہندوستان کے نیشنلسٹ ہندوستان کے نیشنلسٹ گوپال کرشنا گوکھلے نے ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا جناح اور گوکھلے کے سیاسی نظریات میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی یہ گوکھلے بھی ہندو تھا اور نیشنل بھائی جو نیشنل کیا مانا ہاں ہاں کومپرس تھا دونوں لبرل اور نیشنلسٹ لیڈر تھے جناح نے ایک موقع پر کہا میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا گوکھلے بن جاؤں سبحان اللہ کیا تمنا ہے پہلے تو آپ کبھی آپ نورو جی کو پسند فرماتے ہیں اور کبھی گوکھلے کو پسند فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلف راشدین کا نام شریف کہیں پسندیدگی میں نظر نہیں آ رہا تو اس پر جناب توجہ فرمائیں گے صفحہ نمبر اکیس نورو جی اور گوکھلے کے علاوہ سیکولر اور لبرل اور ماڈرن لیڈروں سر فیروز شاہ محتا صدر کانگریس اٹھارہ سو نبے جسٹس برہان الدین ہائی کورٹ کا پہلا جج اور کانگریس کا تیسرا صدر اور بھارتی شاعرہ سروجنی نائڈو کے آپ قریبی دوست تھے اور ان کے اکثر سیاسی دوست ہندو مجوسی اور عیسائی تھے کسی بھی اسلامی فرقے کا کوئی پیر یا عالم آپ کا دوست نہیں تھا یعنی کچھ اکیس آپ مسلم لیگ میں لیگی سیکٹری سید وزیر حسین اور محمد علی جوہر کے استعار پر دس اکتوبر انیس سو تیرہ کو اس شرط پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے کہ مسلم لیگ اور مسلمانوں کے مفادات کے ساتھ وفاداری کسی بھی صورت میں اور کسی بھی وقت ان کی اس بڑے قومی مقصد کے ساتھ ذرہ بھر بے وفائی نہیں سمجھی جائے گی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے یعنی مسلم لیگ اور مسلمانوں کا مفاد اور ہے اور بڑا قومی مفاد اور ہے اب سوال ہے وہ بڑی قوم کون ہے اور ان کا بڑا قومی مفاد کیا ہے آپ صفحہ نمبر تیئیس سے انیس سو انیس اکتیس دسمبر کو مسلم لیگ کے مستقل صدر منتخب ہوئے انہوں نے گاندھی کے سیاسی فلسفے سے اختلاف کیا گاندھی کے فلسفے سے اختلاف اور اس کی سیاست سے اختلاف کی وجہ بیان ہو رہی ہے وجہ اختلاف یہ تھی کہ آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے آئینی اور جمہوری جد و جہد کے قائل تھے جبکہ گاندھی احتجاجی سیاست میں یقین رکھتے تھے گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت کی گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت توجہ ذرا گاندھی نے تحریک کے خلافت تھوڑا سا پس منظر سمجھا دیتا ہوں تحریک کے خلافت کیا تھی دیوبندیوں کی طرف سے اس دور میں ایک خل... تحریک چلائی گئی اس کو کبھی تو کہتے ہیں تحریک خلافت اور کبھی کہتے ہیں تحریک کے ترک موالات اس کے خلاف امام اہل سنت نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے احل آیت اس وقت بات سمجھنا جب یہ تحریک چلائی گئی تحریک خلافت یا ترک موالات ترک موالات کا مطلب کیا تھا برطانوی حقیق مصنوعات کے ساتھ بائی کارٹ. اشیاء کو استعمال نہیں کرنا برطانیہ ہی حکمران تھا برطانیہ کے ساتھ بائی بالکل چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا یہ تحریک چلائی گئی مصروعات کا بھی بائی کارٹ کیا جائے بات کو غور سے سمجھ نہ سمجھ رہے ہو نا سنجیدہ کلام ہے مقررانہ انداز نہیں ہے مسئلہ ہی ایسا ہے میں تسلسل نہیں توڑنا چاہتا تو دوستو اس تحریک کے خلافت میں گاندھی نے ساتھ دیا گاندھی نے اس تحریک کے خلافت کا بھرپور ساتھ دیا اور تحریک کے خلافت کے دائی حضرات جو تھے انہوں گاندھی کو اس میں بہت ہی بخش ہتا کے مسٹر گاندھی کہنے سے روک دیا گیا چودہ سو مندوبین ایک اجلاس میں بلایا گئے جس میں مسٹر جنا بھی شامل انہوں نے کہا مسٹر گاندھی نہیں کہنا مہاتما گاندھی کہنا ہے سب نے کہا مہاتما گاندھی کہنا مہاتما کا معنی ہوتا ہے مقدس روح مہاتما کا معنی کیا جی ہوتا ہے مقدس روح یہ معنی آلہ حضرت نے فتح و رضویہ میں لکھا اب سمجھیے گا تاریخ کے خلافت میں گاندھی نے حصہ لیا اور مسٹر جنال صاحب نے تاریخ کے خلافت کی خوب مذمت کی اور مخالفت کی کہ یہ کیا تک بنتا ہے تو مصنوعات کے ساتھ بائکاٹ کر رہے ہو احتجاجی طریقہ اختیار کر رہے ہو ایسے مسائل میں احتجاج نہیں چاہیے احتجاج نہیں چاہیے مسٹر جنا نے خوب مخالفت کی اور کہا یہ بائکاٹ مصنوعات کا بائی کرنے کا کیا معنی اور یہ احتجاج کا کیا معنی سیاسی مفاہمت سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے بات کو سمجھنا بھائی یہ مخالف یہ احتجاج کا کیا مانا بائیکاٹ کرنے کا کیا مان جو خود کو حقیقی وارث کہتے ہیں جو خود کو حقیقی وارث کہتے ہیں وہ ذرا اپنے عمل پہ بھی نظر ثانی کریں اپنے عمل پر نظر ثانی کریں کہ مصنوعات کا بائی بابا جی نے نہ کیا گاندھی نے کیا تھا تو ایک طرف بابا جی کا حقیقی وارث کہنا اور پھر فرانس کے ساتھ بائی کاٹ مصنوعات کا کرنا یہ کیا مانا رکھتا ہے یہ تو گاندھی کی اتباع ہے اور بابا جی کی مخالفت تو پھر وراثت کہاں گئی بات میری سمجھ رہے ہو آگے چلی مگر جنا تحریک خلافت سے الگ رہے اور توجہ اور گاندھی سے اختلاف کرتے ہوئے بابا جی نے کہا اب بابا جی کے ساتھ بابا جی کا جو اختلاف ہو رہا ہے گاندھی کے ساتھ ایک وجہ تو پہلے بیان ہو گئی کہ تمہارا طریقہ غلط ہے احتجاج کا اور دوسری وجہ تاریخ خلافت میں الگ رہنے کی اور گاندھی سے الگ رہنے کی الگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بابا جی نے فرمایا مذہب کو سیاست میں شامل کرنا ایک جرم ہے جس کا مظاہرہ گاندھی نے کیا ہے کہ یہ سیاست کا میدان تھا تحریک خلافت تو مذہبی تحریک ہے تو گاندھی جو ہے وہ مذہبی تحریک میں شامل ہو رہا ہے اور مذہب کو سیاست میں شامل کرنا ایک جرم ہے بابا جی نے فرمایا گاندھی مذہب استعمال کر رہا ہے مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا یہ جرم ہے جو گاندھی کر رہا ہے میں نہیں کر سکتا مذہب کو سیاست میں استعمال کرنا ایک جرم ہے یہ میں نہیں کر سکتا کیا مطلب مذہب کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرنا اور حکومت بنانے کی بات کرنا مذہب کے نام پر یہ جرم ہے بابا جی نے فرمایا یہ جرم ہے یہ جرم ہے یہ گاندھی کر رہا ہے ہم نہیں کر سکتے یہ جرم ہے معلوم ہوا جو مذہب کے نام پر پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین آیا دین آیا وہ تو بابا جی کے سراسر مخالف اور مجرم ہے یہ <ت Receive> <giờ> میں نہیں بول رہا کہ پاکستان کے تمام کالج اور تمام پروفیسر بول رہے ہیں اور تمام حکومت بول رہی ہے کیونکہ میں صرف ان کی کتاب سنا رہا ہوں اور سادہ سی شرح کر رہا ہوں ہاں اس میں زیادہ فلسفہ نہیں جاننا چاہ جا رہا اگلی بات سنیں گے بابا جی کا دین اور سیاست کے متعلق نظریہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا تھوڑا اس سے آگے مزید سمجھ آ جائے گا کہ آپ فرما رہے ہیں مذہب کو سیاست میں شامل کرنا ایک جرم تھا جس کا مظاہرہ گاندھی نے کیا نیز کانگریس کا ایک اجلاس انیس سو بیس کو ناگپور میں ہوا جس میں گاندھی نے کہا برطانیہ سے کیے گئے تمام معاہدے منسوخ کیے جائیں اور ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا جائے اس مقصد کے لیے میں تعاون کی تحریک چلائی جائے اور برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے اجلاس کے چودہ سو مندوبین نے پرجوش حمایت کی اور جناح نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور گاندھی کو مخاطب کر کے کہا تمہارا راستہ غلط ہے اور میرا راستہ درست آئینی راستہ ہی درست راستہ ہے یاد میں تاب کرنے کا یہ راستہ آئی نہیں مسٹر کے خلاف اس اجلاس میں نارا بازی ہوئی سب نے کہا گاندھی کو مہاتما گاندھی کہنا چاہیے مسٹر اپنے موقف پر ڈٹے رہے آخر انیس سو بیس اٹھائیس دسمبر کو کاگریس سے علاحدہ ہو گئے لیکن پھر آپ نے کیبنٹ مشن کی مخالفت کر کے راست اقدام کا اعلان کر دیا سولہ اگست انیس سو کو پورے ہندوستان میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اس تناقض اور تضاد کو آپ ہی رفع کریں گے میرے بھائیوں اس کے بعد چیزیں اسی کتاب سے اور سن لیجیے یہ باتیں میرے दोस्तों اب اس کتاب کے صفحہ نمبر چھیالیس سینتالیس اٹتالیس انچاس پچاس چند جملے سناتا ہوں غور سے سنیے گا آپ نے یہ سب سے پہلے پچاس سے میں ایک جملہ پیش کروں گا بابا جی نے جن کو پہلے پسند کیا ہوا تھا اپنی سیاست کی امامت کے لیے ان کے نام آپ نے سن لیے اب جب آپ نے آخری زندگی میں زندگی کے آخری لمحات میں جس کا نام پسند کیا وہ آپ کو پیش کرتا ہوں سفر نمبر پچاس عظیم شہن اکبر نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کا مظاہرہ کیا یہ کوئی نئی بات نہ تھی اس کی ابتدا آج سے تیرہ سو سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی آپ نے زبان سے ہی نہیں بلکہ عمل سے یہود و نسارا پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ رواداری برتی اور ان کے عقائد کا احترام کیا فتح حاصل کرنے کے بعد مولانا فتح حاصل کرنے کے بعد جی فتح حاصل کرنے کے بعد کے لفظ پر غور فرمانا میسا کے مدینہ یہاں کوئی دلیل اور حجت نہیں بنایا جا رہا بنایا جا سکتا اور اس کو اس کا مس مسداق نہیں کیا جا سکتا آپ خود سمجھدار ہیں کہ جو میثاق مدینہ تھا وہ آپ علیہ السلام جب ابتدان شروع میں مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت میثاق مدینہ کے جو ہے وہ لکھا گیا تھا اور فتح جو ہے وہ ابھی کہاں سے ہوتی کہ دوسرے سن دوسرے سن میں جا کر تو جہاد کا فریضہ اترتا ہے ابھی فرض جہاد اترا نہیں تو فتح کیسی تو میثاق مدینہ کا جو حضرات یہاں حوالہ دیتے ہیں میرے خیال میں ان کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں پر بابا جی کا یہ بیان کب کا ہے یہ کتاب میں موجود ہے پہلا خطاب گیارہ اگست انیس سو پاکستان کا منشور جب پیش کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ آپ نے خطاب فرمایا تھا اس کتاب کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ یہود السارا پر فتح حاصل کرنے کے بعد نہایت اچھا سلوک کیا تھا فتح فتح پا رہے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نصارہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد ان کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کیا تھا جو سلوک کیا تھا وہ تو تاریخ میں موجود ہے جی کہ کوئی یہود یہود نشارہ عرب کے خطے میں نہیں رہ سکتا یہ سلوک آپ نے دیا خیر خیر اب بات کو سمجھیں یہاں پر لفظ ہیں عظیم شہنشاہ اکبر نے تمام غیر مسلم شہنشاہ اکبر جانتے اکبر بادشاہ کو جانتے ہیں آپ اکبر بادشاہ مغلوں کا یہاں ہمایوں کا بیٹا اچھا جو جلسہ کروا رہے ہیں وہ بھی مغل ہے لیکن یہ یہ مغل ہیں عالمگیر والے عالمگیر رحمہ اللہ والے مغل ہیں جی جی اکبر والے نہیں یہ. تو عظیم شہنشاہ اکبر بات سمجھے. اب میں پنجاب یونیورسٹی سے جو معلومات کی کتاب سب سے بڑی چھپتی ہے دائرہ معارف اس سے شہنشاہ اکبر جو تھا اس کے دین الہی کا تعارف کراتا ہوں اس سے پتہ چل جائے گا کہ بابا جی نے آخری دم میں کس شخصیت کو اپنا امام اور پیشوا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ شہنشاہ اکبر اور رسول اکرم کی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں یعنی اکبر بادشاہ کے دین الہی جو اس نے پیش کیا تھا رسول اکرم کے مقابلے میں اکبر بادشاہ کا دین دنیا میں مشہور ہے اور تاریخ کا بچہ جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ اکبر بادشاہ نے رسول اکرم کے دین کے مقابلے میں دین الہی پیش کیا تھا تو دین الہی والا بادشاہ اکبر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی مطابقت کیسے ہے اور آپ علیہ السلا تو تسلیم کا امتی وہ کیسے ہے جو رسول کے مقابلے میں اپنا دین پیش کر رہا ہے اسلام کے مقابلے میں اپنا دین الہی پیش کر رہا ہے وہ جو دین پیش کر رہا ہے الہی رسول کے مقابلے میں وہ چودہ سو تیرہ سو سال پہلے رسول اکرم نے کیسے پیش کیا تھا اور پھر ایسا شخص جو ہے اس کو جب بنایا جائے گا اپنا سیاسی راہ بھر پیش تو آپ اس کو سمجھیں گے پھر کہ اس کی سیاست اور مذہب کیا ہے میں کسی مولوی کی کتاب نہیں لایا پنجاب یونیورسٹی لاہور پنجاب یونیورسٹی وا لاہور یہ میرے خیال میں چالیس جلدوں میں کتاب ہے یہ میرے پاس ایک جلد کئی جلدیں اس سے بھی موٹی ہیں یہ بات یہ دائرہ معرف لکھا ہوا ہے اردو دائرہ معرف اسلامیہ اردو دائرہ معرف اسلامیہ زیر احتمام دانش پنجاب لاہور اس سے میں جو اکبر کا دین الہی تھا نا اس کا تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں تمہارا دین اے اے میرے مسلمانوں تمہارا دین اسلام ہے نا دین محمدی ہے کہ تم اکبر کے دین ال کو مانتے ہو کس کو مانتے ہو بھائی دیکھ لو دیکھ لو یہ یہ جناب جی دین کا جو لفظ اور مادہ ہے اس کے تحت صفحہ نمبر صفح، فر، فر، فر، فر، فر، فر، فر، اللہ تبیر, دار دیال, دار سنیے بھائی بدایونی کے حوالے سے لکھتے ہیں بادشاہ اکبر نے الل اعلان اسلام کی مخالفت شروع کر دی وہ قرآن کا منکر ہو گیا اور وحی حیات بعد موت اور یوم جزا کا انکار کرنے لگا اس کے برعکس وہ آفتاب پرستی اور مسئلہ تناسخ کا قائل ہو گیا علاوہ عظیم سجدہ تعظیمی پر زور دیا گیا شراب حلال کی گئی سور کا گوشت شراب کا جزب بن گیا جزیہ موقوف کر دیا گیا سود اور جوئے کی حلت کا اعلان ہوا روزہ نماز حج منسوخ کر دیے گئے یعنی ختم کر دیے گئے دیوان حکومت میں یعنی حکومتی دفتروں میں اذان اور نماز باجماعت موقوف ہو گئی عربی کے متعلقوں کو نظر تحقیر دیکھا جانے لگا فقہ تفسیر و حدیث کے بجائے نجوم طب اور حساب و فلسفہ کی تعلیم رائج کی گئی تقویم اسلامی کے بجائے الہی ماہ و سال رائج کیے گئے کلّی کی آڑ میں ہندوؤں کو اجازت مل گئی کہ وہ رمضان میں اعلان کھائیں بھی لیکن جب ہندو برت رکھے تو مسلمان علانیہ کھانے پینے سے باز رہیں بعض مقامات پر عید الاضحی کے موقع پر گائے ذبح کرنے کی سزا میں مسلمانوں کی جان لی گئی بعض مقامات پر ہندوؤں نے مساجد کو گرا کر مندر بنا لیے وغیرہ وغیرہ پھر آگے لکھتا ہے کہ حضور سیدنا شیخ مجد الف ردی اللہ تعالی میاں شیر ربانی کے مرشد سلسلے کے مرشد ان کے مرشد نہیں ان کے سلسلے کے پیچھے مرشد, کے کے مرشد کے کے حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں سرزمین ہند میں شریعت اسلامی کا احیاء عمل میں آیا شیخ فرید بخاری کے نام اپنے مکتوب میں دور اکبری پر جو تبصرہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدایونی کا بیان صداقت سے سراسر خالی بھی نہیں ہے وہ لکھتے ہیں گزشتہ زمانے میں کافر غالب ہو کر دار الاسلام میں کفر کے احکام جاری کرتے تھے اور مسلمان اسلام کے احکام جاری کرنے سے آجز اور مجبور تھے اور اگر کرتے قتل کیے جاتے یہ کتاب والا لکھ رہا ہے کہ بدایونی رحم اللہ جو تھے ان کی تقریر جو ہے ان کا جو بیان ہے اس کی تائید مجد الفسانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بدایونی ایک مورخ ہیں تو مورخ جھوٹ بول جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہو گیا وہ خود کتاب والے نے اندر لکھ دیا کہ بداجونی اگر مورس کے کی ہونے کی ہے مولانا عبد القادر بداجونی یہ, یہ نہیں وہ پہ پہلے اور مورک تو عبد القادر بداجونی جو تھے انہوں نے ہو سکتا منتخب التاریخ کے اندر کوئی جیت مورکس جو تھے تو اعتراض اٹھ سکتا ہے انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اب حوالہ مل گیا سعد الف ثانی کا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اکبر نے جو جو بالکل پکے ثابت تھے اسی وجہ سے مجدد الف ثانی اپنی تجدید کی اصلاحات کے اندر وہ رونا رو رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ کیا ہو گیا تھا آپ جہانگیر کے دور میں ہوئے ہیں جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا تو باپ کے جو اثرات تھے وہ بیٹے کے اندر کچھ موجود ہیں مجدد الف نے پھر وہی بیٹے سے وہی اثرات دور کیے تو آپ کو مجدد الفانی کہنے ل... کہا جا... گیا اور نام لقب مجد الفانی جو پڑا ہے آپ کا وہ اسی وجہ سے پڑا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات کو سمجھیں ایمان سے بتائیں اکبر کا دین ال آپ نے سن لیا اب اکبر کا دین ال اور رسول اکرم کا دین اسلام ان میں آپ کو کوئی مناسبت لگتی ہے بولو تو صحیح اگر اکبر کا دین ال رسول اکرم کا تیرہ سو سالہ پہلا اسلام ہے تو خلفا راشدین کے پاس نظر کیوں نہیں آتا بھائی خل... آپ علیہ اللہ کی وراثت اور آپ کا جو دین ہے آپ کا جو نظام سیاست ہے سب سے پہلے تو خلفا کے پاس آیا بولتے نہیں ہو اللہ اکبر و کبیرہ اب اس پر مزید تبصرے جو ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں میں تو صرف تبصرے کی راہ ہموار کر سکتا ہوں سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی اب تھوڑا سا چلتے ہیں صفہ نمبر اللہ اکبر و چلو وہ پچھلے صفحات جو ہے نا وہ وقت کی قلت کے پیش نظر چھوڑتا ہوں اور اگر اس سے کوئی جملہ پیش کرنا بھی پڑا تو آگے کرتا ہوں یہ سفا نمبر ترپن ہے اس پر بابا جنہ کی جو کابینہ تھی نا اور یعنی آپ کی حکومت کے سب سے پہلے وزارا اور حکمران اعلیٰ طبقہ چلانے والا جو تھا ان کے نام پیش کیے گئے ہیں اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ آدمی کی شناخت اس کے قریبی رفاقات سے ہوتی ہے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے پہلی وفاقی کابینہ قائد اعظم نے گیارہ اگست انیس سو کو دستور ساز اسمبلی سے تاریخی خطاب کیا جس میں پاکستانی ریاست کا خاکہ پیش کیا اس خطاب کے بعد ان کا پہلا بڑا عملی اقدام پاکستان کی پہلی وفاقی کابینہ کی تشکیل تھا یہ کابینہ قائد کی سوچ نظریے اور فکر کی مظہر تھی انگریزی کا محاورہ ہے آدمی کی شناخت اس کے قریبی رفاکات سے ہوتی ہے کتاب والے نے لکھا ہے وہ انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اوپر اردو میں ترجمہ بھی ہے اور میں ویسے کہوں گا کہ لکھنے والے لوگوں کا اور اس ساری کابینہ کا اس ساری کابینہ کا حق بنتا ہے کہ وہ حوالے ایسے ہی پیش کیا کریں ورنہ ورنہ حدیث میں ہے اعتبر الصاحب یہ حدیث رسول ہے کہ دوست کو دوست پر قیاس کرو دوست کی دوست سے پہچان ہوتی ہے یہ حدیث رسول ہے تو باہر انگریزی کا محاورہ اس کو کہنا یہ ایسی کابینہ کا حق بنتا ہے دیکھیے گا سب سے پہلے نام ہے وزیر اعظم خارجہ تعلقات دولت مشترکہ وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان دوسرا نام وزیر تجارت صنعت اور ورکس آئی آئی چاندری آئی آئی چاندری یعنی ہندو ہے اس کا نام کا سابقہ ہوگا یا اس کا نام کے وہ مخفف کیے گئے انگلش کے لفظ ہیں آئی آئی لیکن چندریگر سے پتہ چل رہا ہے پتہ نہیں یہ چندریگر ہے یا کیا ہے لکھا ہوا تو اسی طرح ہے چندریگر چندریگر یہ انیس سو ستاون یعنی پاکستان بننے کے کتنے سال بعد دس سال بعد چند ماہ کے لیے پاکستان کے وزیر آزم بھی رہے یہ ہندو صاحب جو ہے کیونکہ وہی زبان استعمال کرنی پڑے گی نا یہ جو ہندو تھا یہ وزیر اعظم بنا پاکستان کا چند مہینے ہندو وزیر اعظم بنا اب مجھے یہاں پر تھوڑا سا یہ تبصرہ کرتا چلوں اور مزید آگے کرنا ہی پڑے گا کہ پتا نہیں پاکستان میں بابائے قوم کی بابائے قوم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ بغاوت کا سلسلہ کب شروع ہوا کہ بابا جی نے تو اپ یہ ستاون میں بلکہ تجارہ ورکس کا وزیر مقرر کیا اور پھر انیس ستاون میں جو ہے وہ بابا جی کے ہی دستور کے تحت ہندو کو وزیر اعظم بنایا گیا لیکن اب پتنی وہ میرے خیال میں جنرل ضیا کا دور تھا کہ پھر صدر اور وزیر اعظم کے لیے کلمہ گو ہونا شرط قرار دیا گیا تو بغاوت ہو گئی بغاوت بابا جی سے بغاوت ہو گئی بابا جی نے شرط یہ نہیں رکھی تھی بابا جی نے تو ہندو کو وزیر آزم بنایا لیکن ان ظالموں نے پتنی کیا گیا بابا جی کے ساتھ میرے بھائیوں غلام محمد یہ خزانے کا وزیر بنا سردار عبدالرب رشتر مواصلات کا راستوں وغیرہ کا غزن فر علی خان خوراک زراعت اور صحت کا جگندر ناتھ منڈل یہ ہندو قانون کا وزیر بنا قانون کا قانون اور محنت کا وزیر بنا فضل الرحمان داخلہ تعلیم اور اطلاعات سر ظفر اللہ خان مرزائی تھا خارجہ امور کا خارجہ شہاب الدین داخلہ پیر زادہ عبد الستار خوراک زراعت اور صحت کا اب آگے جو بات لکھی ہے وہ سفر نمبر پچپن سے پیش کرتا ہوں قائد اعظم نے اپنے پالیسی خطاب گیارہ اگست انیس سو میں کہا تھا مذہب کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہوگا اسلام کا دین کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہوگا انہوں نے اپنے اس قول پر عمل کیا خالی کہا نہیں اپنے اس قول پر عمل کیا اور کسی مذہبی شخصیت کو شامل نہ کیا کسی بھی مذہبی شخصیت جس طرح بھی خوشامتیں کی گئیں لیکن کابینہ میں شامل نہ کیا گیا مولانا شبیر احمد عثمانی جس طرح لکھا ہوا اس طرح پڑھو اور پیر آف کی شریف نے تاریخ پاکستان کے دوران قائد آزم کا بھرپور ساتھ دیا مولانا عثمانی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے یہ دیوبندی تھا مگر قائد اعظم نے ان کو صوبے اور مرکز کی وزارت میں شامل نہ کیا اور نہ ہی اپنی زندگی میں اسلامی نظریاتی مشاورتی کونسل تشکیل دی جو قوانین کو اسلام اسلامی شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے تجاویز مرتب کرتی بلکہ قائد اعظم نے قانون سازی کی ذمہ داری ایک ہندو کو سونپ دی اور مذہبی امور کی وزارت یا ڈویژن بھی قائم نہ کیا قائد اعظم کی خواہش تھی کہ ریاست کوئی ایسا قانون نہ بنائے جسے کسی مذہب یا فرقہ کے خلاف استعمال کیا جائے اگر قائد اعظم پاکستان میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے قائل ہوتے تو وہ کبھی ایک ہندو کو وزیر قانون اور ایک احمدی یعنی مرزائی کو وزیر خارجہ نامزد نہ کرتے بالکل صحیح لکھا ہوا اور واقعی یہی تھا یہ, یہ کالجوں یونیورسٹیوں میں آنا چاہیے تھی شکر ہے خدا کا چلو یار ہم جاہل تھے تو ہمیں سمجھ تو آ گئی معلومات مل گئے ہم احسان شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت پاکستان کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں ایسی کتاب ہمیں مہیا کر دی جس سے بابا جی کا پروگرام سارا سامنے آ گیا اور پھر پھر جو یہ حکومتیں بابا جی سے بغاوت کرتی ہیں یا جو مذہبی گروہ بابا جی سے بغاوت کرتے ہیں اور, اور مذہب اور دین کا نام بھی ساتھ لیتے ہیں اور سیاست میں بھی گھستے ہیں تو ان کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ در حقیقت بابا جی کے بھی دشمن ہیں اور آئین پاکستان کے بھی دشمن ہیں. سخت مخالف میرے بھائیوں کوئی بھی مولو پیر آف مانکی شریف مانکی شریف کے پیر صاحب کو بھی کوئی وزارت نہ دی گئی کیونکہ آپ کے مولوی پیروں میں پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوا مولانا نعیم الدین مراد آبادی بھی تھے بڑے بڑے لوگ تھے کوئی بھی ایسا نہیں تھا پاکستان میں جس کے لیے کوئی وزارت ہوتی اور وہ اس سیاست میں حصہ لینے یعنی وزیر کی حیثیت سے بابا جی کی نظر میں بابا جی کی نظر میں وہ کابینہ میں شرکت کا حق رکھتا کوئی ایسا نہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعد میں کون ہو سکتا ہم تو کہیں گے کہ جو باریک نظر بابا جی کی تھی وہ آج والوں کی نہیں ہم کہیں جتنا باریک بینی بابا جی کے اندر تھی اور بصیرت بابا جی کے اندر تھی کہ مولویوں اور پیروں سے کتنا دور رہنا ہے پھر دوسری بات یہ بھی کہنا پڑے گی کہ پاکستان کی عوام اور پاکستانی ریاست کے ساتھ ملک کے ساتھ جو محبت اور خلوص بابا جی کو حاصل تھا وہ کسی کو نہیں ہو سکتا کیونکہ بانی ہے بانی کے ساتھ کا خلوص کس کے پاس ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے اگر کہیں کسی مولوی کو کسی پیر کو کابینہ میں بعد میں رکھا گیا ہے تو یہ منافقت ہے پاکستان کے ساتھ منافقت ہے یہ پاکستان کے ساتھ اگر خلوص ہوتا تو بابا جی والا کردار ادا کیا جاتا نہ تو اتنا بصیرت ہے کسی کے پاس اور نہ اتنا خلوص شکر ہے خدا کا یہ چیزیں قوم تک پہنچنے کے لیے منظر عام پہ آ گئی ہیں آپ کے روزانہ بچے جو ہیں وہ تو سکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اس کو تو نہ چیز نے بھی غلطی کر دی سمجھ آئی بولتے نہیں بھائی اور آپ بتائیں ایسی حکومت اس طرح کی کابینہ والی حکومت رسول اکرم کی تھی حضرت صدیقی اکبر کی تھی فاروق اعظم کی تھی عثمان غنی کی تھی مولا علی کی تھی ایسی کابینہ اس وقت تھی اگر نہیں تھی تو بابا جی کو ہم غلط کہیں کیا بابا جی تو فرما رہے ہیں تیرہ سو سال پہلے یہی تھا سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں میں نے کہا کہ پچھلے سپال سے کچھ جملے پیش کروں گا وہ اس کتاب کے اندر وہ موجود ہیں وہ سنا دیتا ہوں سناؤ اللہ بابا جی کا پورا خطاب قائد اعظم تقاریر و بیانات سے اس میں درج ہے اس کے جملے میں اس بات پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا ہمیں اس جذبہ کے ساتھ کام شروع کر دینا چاہیے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکثریت اور اقلیت ہندو فرقہ اور مسلمان فرقہ کے یہ چند در چند زاویے معدوم ہو جائیں گے کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں بھی تو پٹھان پنجابی شیعہ اور سنی وغیرہ موجود ہیں اس طرح ہندوؤں میں بھی برہمن ویش کھتری اور بنگالی اور مدراسی ہیں سچ پوچھیں تو یہی چیزیں ہندوستان کی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی آپ کیا فرما رہے ہیں شرا کر دوں آپ فرماتے ہیں یہ اکثریت یہ اقلیت یہ ہندو فرقہ اور مسلمان فرقہ یہ کیا لفظ ہیں آگے یہ جی لفظ نہیں استعمال ہونے چاہیے نہیں آ رہی وہ سمجھائیں گے پروفیسر حضرات کہ پہلے تو مسلمان قوم تھی اور اب مسلمان فرقہ بن گیا ہندو کے مقابلے میں اس کی کیا وجہ ہے اس کی شرح وہ حضرات کریں گے جو دانشور ہیں اور اپنے دانشوری پر ناد رکھتے ہیں اور قوم کے بچے ان کے سپرد ہیں میں دگم اللہ سے آدمی ہوں کھٹا سا بے وقوف سا سمجھتا ہی نہیں ہوں کیا لکھا ہوا ہے یہ <متصفح> چند ازاویے محدوم ہو جائیں گے ہندو فرقہ اور مسلمان فرقے کے فرق ختم ہو جائیں گے آگے مثال دی بابا جی نے آگے مثال دی کیا مسلمانوں میں پٹھان پنجابی شی سنلی نہیں ہے تو کیا وہ ایک قوم نہیں ہے وہ بھائی بھائی نہیں ہے تو جب وہ بھائی بھائی ہیں تو اسی طرح اسی طرح ہندو اور مسلمان بھی بھائی, بھائی ہیں جس طرح پنجابی پٹھانوں کا آپس میں نام مختلف ہے لیکن چیز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم مختلف ہے پنجابی اور پٹھان آپس میں مسلم ہے مسلمان ہے ایک قوم ہے تو بھائی اسی طرح ہندو اور مسلم جس طرح پنجابی اور پٹھانوں کا آپس میں اختلاف ہے اسی طرح ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے اللہ فروخ اللہ کبیرا آج کے بعد آپ نے جس طرح پنجابیوں کو بھائی کہنا ہے ہندوؤں کو بھی بھائی کہنا ہے سکھوں کو بھی بھائی کہنا ہے عیسائیوں کو بھی بھائی کہنا ہے اور کہہ رہے ہیں اور حق بنتا ہے کیونکہ بابا جی کی تعلیمات توجہ دورہ اور وہ جملہ وہ جملہ وہ جملہ اب سنیے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 لاسا کہ ہندو اور مسلمانوں کے لیے نیشن کی بجائے کمیونٹی <تصفح> کا لفظ استعمال کیا جائے نیشن کس کو کہتے ہیں بھائی؟ قوم کو اور کمیونٹی برادری کو تو بابا جی نے یہاں تک وحدت پیدا کر دی کہ فرمایا قوم بھی نہیں کہنا پاکستانی قوم پاکستان میں جتنے بسنے والے ہیں سب کو برادری کہنا ہے کمیونٹی کمیونٹی کہنا ہے برادری کہنا ہے جی اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں اسی میں کہ یہ سب کچھ بابا جی کا پروگرام میساک مدینہ کے مطابق ہے جو رسول اکرم نے کیا یہ لکھا ہو یہ صفحہ نمبر باون پہ لکھا ہے یہ سب میسا مدینہ کے مطابق ہے اب میرے بھائیوں بات کو سمجھنا لو توجہ ہے ایک اشکال آخر میں اٹھاتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں اس سے دین اور مذہب بابا جی کے دین اور مذ... مذہب اور ان کی نظر میں دین اور سیاست کیا حیثیت رکھتے ہیں کیا مقام رکھتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کی نظر میں وہ آپ معلوم کر چکے ہوں گے لیکن آخر میں آخر میں ایک اشکال ہے وہ جو تعلیم کے دانشور ہیں بزرگ ان کو میں بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو وہ پھر آگے اس کا حل بتائیں گے وہ سوال ہے اس کا جواب لینا چاہتا سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی سوال یہ ہے کہ دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ دو قومیں ایک ہندو ایک مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے ان کی ہر چیز الگ ہے بابا جی جگہ جگہ پر یہی فرماتے یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے مشترکہ حکومت نہیں بن سکتی کیبنٹ میں ذرا سکول والوں کی زبان استعمال کر رہا ہوں کیبنٹ مشن اور متحدہ ہندوستان متحدہ ہندوستان کی مشترکہ حکومت کیبنٹ مشن میں یہی کہا گیا تھا جو تین انگریز آئے تھے باہر سے تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو صوبے جہاں کس کی... ہندو قوم کی اکثریت ہے وہاں پر ان کی حکومت اور قیادت ہو اور جہاں پر مسلمانوں کا اکثریت ہے وہاں پر ان کی حکومت اور قیادت ہو اور پھر حکومت اوپر مشترکہ ہونی چاہیے صوبے اس طرح بن جائیں یہ کیبنٹ مشن میں انگریز تین جو آئے تھے وہ یہ ہدایات لائے بات کو سمجھنا تو میرے بھائیو یہ رد کر دیا گیا یہ مشن رد کر دیا گیا نہیں یہ قبول نہیں پہلے بابا جنا نے قبول کیا اور چند دن بعد اس کی مخالفت بھی اب سنبھالیے بات سمجھنا دو قومی نظریے کے تحت یہ سب کچھ ہوا دو قومی نظریہ کیا کہ یہ دو قومیں ہیں ان کا سب کچھ الگ ہے تو یہ نہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ ہندوستان میں اتنی کروڑ مسلمان ہیں تو وہ ان کی حکومت میں شریک کیسے ہوئے اور وہاں کیسے رہ رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہندو ہیں تو یہ بھی حکومت میں شریک ہوئے اور قوم کی بجائے کمیونٹی بنا دیا گیا کہ برادری ہی ایک ہے تو وہ جو ابتدان دو قومی نظریہ تھا کیا اس کو پھر اس طرح چور چور کرنا تھا کہ پہلے تو دو قومیں تھیں اور مشترکہ حکومت نہیں بن سکتی تھی اور پھر پاکستان بننے کے بعد قوم کی بجائے برادری ایک ہو گئی اور حکومت بھی مشترکہ ہو گئی تو اس کی کیا وجہ ہے یہی سب کچھ تو پھر اس صورت میں بھی ہو سکتا تھا جب یہ تقسیم نہ ہوتا تو یہ ایک اشکال ہے یہ ایک اعتراض ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب ہم منتظر رہیں گے دیکھتے ہیں کس صاحب کے پاس ملتا اس سے زیادہ میں اس کتاب سے کچھ نکال کر بیان نہیں کرنا چاہتا وقت کی قلت کے پیش نظر یہ آخر ایک کتاب ہے میں نے تو زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائی ہے تو پچپن سفے پر پہنچا ہوں اس سے آگے جو کچھ اور پتہ نہیں کتنا کچھ چھوڑ دیا جو اس میں ہے اس کے مطابق اور یہ کتاب والے بھی دعوت دے رہے ہیں سنو یہ کتاب میں جو کچھ ہے دعوت ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اگر تمام پریشانیوں سے پاک کرنا ہے تو بابا جی کے مشن کی طرف لے جایا جائے ہتھا کے پاکستان میں بابا جی کے فرمان کے مطابق کوئی سیاست میں دین اور مذہب کی ہوا بھی نہیں ہونی چاہیے اور پھر اسی طرح صدر وزیر اعظم سمیت تمام عہدے تمام غیر مسلموں کے لیے کھلے رہنے چاہیے اور مولوی اور پیروں کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے یہ تمام عہدے بند ہونے چاہیے تاکہ پاکستان میں امن ہو اور وہی پاکستان بنے جس کا خوب نہیں بلکہ جس کی ابتدا بابا جی بنا کر دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو یہ سمجھانا مبارک ہو اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی ٹھیک ہاں کیونکہ یہ قوم ہمیشہ سمجھ سے خالی رہی ہے اللہ جان ہمیں سمجھنے کی جس طرح توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح قائم رہنے کی توفیق تع فرمائی آخر بس نہیں کمال ہے یار یار کیا کرتے ہو میری کو روایتی کتاب ہوتے ہیں ہم نے جو کرنا ہوتا ہے کر دینا بس ہم جو ہے وہ عوام کی خوشی کے لیے نہیں بولتے آہ, یہ نہیں ہے کہ عوام اس پر خوش ہوگی اور پیسے دے گی اور فلان یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہم نے حقیقت سمجھانی ہوتی ہے بس بات کا جب سر سر اور لچھے دار خطاب کرنا ہوتا ہے وہ بھی کر دیتے ہیں ایسا کرنا تھا تو یہ بھی کر دیے